سوال ہے کہ استعمال شدہ قلم کو کچرا دان میں ڈالنا کیسا یعنی جو پین یوز کر لیا اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں لوگ یہ کیسا ہے تو بہتر اور ادب تو یہی ہے کہ استعمال شدہ قلم بال پین یا انک پین جو بھی ہو اس کو کچرا دان میں نہ ڈالیں بلکہ اس کو جو ٹھنڈے کرنے کے اوراق ہوتے ہیں ان کے ساتھ رکھ دیا جائے صدر شریعہ فرماتے ہیں نئے قلم کا تراشا ادھر ادھر پھینک سکتے ہیں اب نئے قلم کا تراشا کیا مراد کیونکہ سدر شریعہ کا وسال تیرہ سو سڑسٹھ ڈزری میں ون تھری سکس سیون تیرہ سو سڑسٹھ ڈگری تو اس وقت جو قلم چلتے تھے جو آپ کو پتا ہے دوات کے ساتھ ڈپ کر کر کے جو انک پاٹ میں چلاتے تھے جو پرانے طرز کے تو وہ لکڑی کے ہوتے ہیں چونکہ اس کو پھر تراشا بھی جاتا تھا اپنی تو نئے قلم کا تراشا ادھر ادھر پھینک سکتے ہیں مگر مستعمل یعنی استعمال شدہ قلم کا تراشا احتیاط کی جگہ رکھا جائے پھینکا نہ جائے اس لیے کہ قلم کی اپنی ایک تعظیم ہے تحریر کا آلہ ہے ٹھیک ہے نا قلم کی تعظیم آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہی اس نام پر ہے سورہ قلم تو قلم کی اپنی تعظیم ہے اس کو استعمال کے بعد ڈسٹ بین میں نہیں پھینکنا چاہیے نہ اس طرح کچرے کے ڈھیر میں نہ اس طرح روڈ پہ پھینک دینا چاہیے بلکہ اس کو مقدس اوراک کے ڈبے میں ڈال دینا چاہیے اللہ تعالی عالم